الحمد اللہ حبیب اللہ وسلام ورکاب نور الله حضرت حذیف ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا, یا رسول اللہ نگران مرکزی مجلس شعور حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کافی اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلسلہ ہے مثالی معاشرہ کل بھی اس کے اندر نظافت اور صفائی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول شامل رہے تھے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ مدنی پھول کل کے ان کو بھی کنٹینیو کریں اور آج کا جو پرٹیکولر موضوع ہے اس پر بھی انشاءاللہ شاء مدنی پھول ہم شامل کریں گے حضور بعض لوگوں کو بدبو کا احساس نہیں ہوتا ان کے لباس سے بدبو آ رہی ہے یا ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اس چیز کا ان کو احساس نہیں ہوتا اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے الحمد للہ وسلام تو و سلام و سلیم اصل میں تھوڑا سا اس میں سینس کا بھی دخل ہے عقل جی سمجھداری کا بھی اور غور فکر کرنے کا بھی دخل ہے اب چونکہ اس ان دنوں میں ماہ رمضان میں ایک تعداد کثرت کے ساتھ مسجد آتی جاتی ہے اور اب یہ کہ آج انیسویں شب ہے جی اور اب یہ ہوگا کہ ایک تعداد فین کی مساجد کا رخ کرے, کرے گی تو اس میں چونکہ مائنڈ مینٹلی تو پر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں کیسے اپنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے تو بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ دینا وہ ہے حرام صحیح. تو اپنے وجود کو اپنے بدن کو اپنے لباس کو اپنی ہر چیز کو بدبو سے بچانا ہے اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ بھی دیکھا جائے نا تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بدبو کی فیلنگ نہیں ہے یعنی بڑے بڑے لوگ اگر میں کہوں کہ جب وہ اپنا کوٹ اتارتے ہیں نا کوٹ پینٹ بھی پہننے والے لوگوں کی ایک تعداد ہے تو جب وہ اپنا کوٹ اتارتے ہیں تو جیسے کوٹ اتارتے تو ان کے شرٹ سے ایسی بدبو نکل دی ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی ان کی ظاہر ہوتی ہیں جیسے میں نے کل کہا کہ جوتے اتارتے ہیں تو موزوں سے بدبو نکلتی ہے اب جیسے میں نے کوٹ اتارتے ہیں تو شرٹ سے بدبو نکل دی ہے اسی طرح بعض اوقات کپڑوں کی بدبو کی ایک بڑی عجیب بدبو ہوتی ہے کہ تکلیف سے بدبو ہے وہ بدبو ہے آپ کے کپڑوں سے جو آپ کے کپڑے جو دھلے نا دھلنے کے بعد جو پانی سے کم کپڑے دھوتے ہیں اس کے بعد اس کو دھوپ دیتے ہیں اس کے اس کے اندر اس پانی کی اور اس طرح کی سوکھنے کی اس میں اسمیل ہوتی ہے اتنی تکلیف دہ اسمیل ہوتی ہے اور مطلب کہ اب سمجھ نہیں آتے کہ اس کو کیسے سمجھائیں اچھا اس طرح مطلب بعض اوقات آپ لفٹ میں آتے ہیں تو لفٹ میں بھی عموماً چھ آٹھ دس یا پانچ سات لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو جس سے لفٹ میں جائیں گے نا تو ایک بدبو کا بھپکا آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا اسی طرح آپ کہیں دعوت وغیرہ میں بیٹھیں گے تو آپ کے دائیں بائیں بدبو آ رہی ہوگی وزو خانے پر بیٹھیں گے تو آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوں گے بلکہ حتیٰ کے ٹوپی اتارتے ہیں نا کہ جو بالکل ٹوپی کے آدھی ہوتے ہیں تو ٹوپی اتارتے ہیں نا تو ٹوپی سے بھی ایکسا اٹھتا ہے ہاں بدبو کا بھپکاسا اٹھتا ہے اب میں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں اس کو کیئر نہیں کرتے آپ کو پتا نہیں کیوں فیل نہیں ہوتا کہ آپ کے کپڑوں سے یا آپ کے بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کے لئے کوئی اگر آپ کو فیلنگ نہیں ہے تو گھر میں کسی کی ذمہ داری لگا دیں جو آپ کی نوٹس ل اور ایک مناسب سی عطر کی بوتل میں اس کا حل آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک مناسب سی عطر کی بوتل چھوٹی سی بڑے بوتل لے لیں اور ایک مناسب اچھی ایک نارمل اطرو میں نہیں کہتا کہ وہ بہت ہائی فائی قسم کی بہت مہنگی والی عطر ہے لیکن اتنی بھی کمزور اور اتنی بھی ناقص نہ ہو کہ وہ آپ کو اور دوسروں کو تکلیف دے کیونکہ یہ عموماً گلے کو دماغ میں بہت تکلیف دیتی ہے نہ قسم کی جو عطر بناتے ہیں خوشبو بناتے ہیں تو اس طرح مطلب کہ اپنے وجود کو آپ برائے کرم سنبھالنے کی کوشش کریں اور اس کو بدبو سے بچائیں اپنے کپڑوں کو اپنے بدن کو آ رہی ہوتی ہیں بدبو اور مجھے خود کیونکہ اس کا میں کو کہتا ہوں بے حد تجربہ ہے تو چونکہ براہ راست کسی کو کہنا ہے نا کہ آپ کے کپڑوں سے یا آپ کے بدن سے یا آپ کی فلاں جگہ سے بدبو آ رہی ہے اس کو بہت برا فیل ہوتا ہے نا بہت برا فیل ہوتا ہے تو وہ خود ہی کو اپنے لیے ایسا انتظام یا اتمام کریں بس اوقات ایسا ہوا ہے ات... مطلب فیلنگ نہیں ہوتی اگر ہم عموماً میری پریکٹس ہے کہ میں گھر ہو یا کہیں ہوں اکثر میں مٹی کے برتن میں جیسا باپا کھاتے میں مٹی کے برتن میں کھاتا ہوں تو کئی اسلامے کو پتہ ہے تو بعضوں کا مٹی کے برتن کہیں ہم جائیں تو مل سے باہر بھی ایسا ہوتا ہے تو یہاں بھی اکا دکہ سے واقعہ دو جاتے تو مٹی کے برتن اب رکھے ہوتے گھروں میں لوگوں نے بعد اوقات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا بھی ایک اثر ہوتا ہے تو مٹی کے برتن رکھ دیں گے اب یہ مٹی کے برتن میں میں نے کھانا کھایا یہ میرا اپنا تجربہ اس کا اب ہماری عادت ہے کہ برتن دو کا پیتے ہیں اب یہ سمجھے یہ عادت میں شامل ہو گیا ہے میجورٹی نائنٹی نائن پرسینٹ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے زیادہ تو اب جب برتن دھو کے پیئیں گے نا اب وہ جو اس کے اندر جو برتن کی جو اسمیل تھی نا جو اس کی مٹی نے جو جب کی ہوئی تھی مٹی کا برتن تھا اس کی اسمیل کو میں نے کئی مرتبہ اپنے حلق میں محسوس کیا ہے کہ وہ بیچارہ انہوں نے وہ پرانے برتن نکال تو لیے ابھی پڑے ہوئے دو چار چھ مہینے سے اندر میں اس کو صحیح طور پر اچھا دھونے کا بھی یہ ہو کہ بس یہ پانی ڈالا یوں گھمایا اور اس سے تھوڑی کو بدبو نکل دی تو یوں آ, بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو بدبو ہوتی تھی یہی بدبو یہ میل یہ کچیل یہ کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں اور یہاں جو میں آج ارض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ آپ کی شخصیت کو بری طرح ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں یعنی بو نہیں پسند ہوتی کسی کو بھی تو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا کوئی بولے گا نہیں تو اس طرح مہربانی کریں کہ اتر کا استعمال کریں نہیں میں برانڈ تو نہیں بتاؤں برانڈ نہ لوگ استعمال یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے اپنا ذوق ہوتا ہے بعض اتر اے سی ہوتی جو مجھے نہیں چلتے بعد وقت اے سی میں لگاؤں گا تو آپ کو نہیں چلے گی تو آپ لگاتے ہیں وہ مجھے چل جائے گی تجربہ آپ راستہ کر رہے ہیں تو ایک عطر آپ کو چلی بھی اچھی بھی لگی تھی الحمد تو میری اپنی طبیعت میں عمدہ عطر استعمال کرنا یعنی کہ میں شروع سے ہی اچھی خوشبو اور میارے خوشبو استعمال کرنے کا شروع سے ہی ایک مزاج رہا ہے شروع سے ایک مزاج عقل بھی تیز ہوتی ہے ہو ہاں یہ تو بعد میں پتا چلا لیکن پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک مزاج کے بعد میں کروں میں سے خالی کیوں کہ میں فلا فضیلت نے فلاں کے لیے کر رہا تھا لیکن اب چونکہ اس میں کئی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو مہربانی کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو بدبو سے بچائیں اب اس میں اسلامی بہنیں اپنے اوپر غور کر لیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بدبو سے محفوظ رکھیں کیونکہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو بس وجود سے کپڑوں سے اپنے شخصیت سے اگر بدبو آتی ہے تو یہ لوگوں کو آپ سے دور کرے گی اور مسجد کے داخلے کے حوالے سے میں مدنی پھول بیان کر چکا ہوں جی آج ہم نے ایک جو پرٹیکولر موضوع رکھا تھا وہ یہ تھا کہ روزہ اور مثالی معاشرہ اس پر بھی کچھ مدنی پھول لیے جائیں روزے کے کچھ فوائد جو انسان کو ملتے ہیں اللہ سبارک وطالعہ کی رضا یہ تو مقدم ہے اور سب سے پہلا یہی ہمارا ذہن ہونا چاہیے جی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فلم برداری کریں روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دیگر بینیفٹس ہیں کچھ ان سے بھی ناظرین کو آگاہی دی جائے بھی ماشاءاللہ ہمارے ہمارے ساتھ آج اب تھوڑا سا ہمارے سلسلہ کا پیٹرن چینج ہے ہم اگر یہ ضرور ہے کہ مثالی معاشرہ جو ہمارا ایک مدر ٹائٹل نیم ہے جی اس کو اگر ہم اس سے پیسٹ کریں یا مطلب جوڑیں تو اس میں یہ ہے کہ جس معاشرے میں رہنے والے مسلمان فرائض روزوں کا اہتمام کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری کے لیے بہت ضروری ہے اور روزے کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ, کہ تمہیں تقوا نصیب ہو تو اب جب ہم متقی بن جائیں نا ہمارے اندر ہماری کردار میں ہمارے اوسا میں تقوا آ جائے اللہ کا خوف آ جائے اور متقی لوگوں والے اوساف آ جائیں تو الحمد ایسا معاشرہ واقعیتا مثالی معاشرہ بنتا ہے ایسے افراد مثالی افراد بنتے ہیں مثالی شخصیات بنتی ہیں اور وہ ہے اس میں بھی روزے کا ایک اپنا فیکٹر ہے تو آج ہمارے ڈاکٹر اسلام بھائی ہمیں بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے طبی حوالے سے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر کیا ہوتے ہیں اور روزہ انسان کی اندرونی جو کیفیات ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ایک تو ہے نا روحانیت بڑھتی ہے تو تقوا بڑھتا ہے تو قلب صاف ہوتا ہے پر ذہن پاکیزہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو روزوں میں نصیب ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے ظاہری فوائد بھی ہیں یہ تو روحانی بات نہیں فوائد ہیں لیکن کیا اس کے جسمانی اور طبی اور میڈیکلی فوائد بھی ہیں اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب شامل ہیں اس کے حوالے سے آج کل جو موسٹ کامن جو دو تین بیماریاں چل رہی ہیں ایک تو ڈائبٹک ہے شوگر کی بیماری دوسری بلڈ پریشر کی بیماری اور تیسرا اولڈ ایج کے اندر جو ہے بھولنے کی بیماری کا زیادہ تر مسئلہ آ جاتا ہے ابھی جو کمزوری حافظے کی کمزوری جیسے یہ نارمل یہ پروسیس ہے یعنی چالیس سال سے جیسے جیسے ایج گرو ہو رہی ہوتی ہے دماغ کا جو سائز ہے اس کے خلیے اس کا سائز بھی تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا شروع ہو جاتا ہے یہ پورا ایک ڈی جنریٹو پروسیس کہلاتا ہے وقت مبزی مبزی کے مبزی ساتھ حافظہ کم ہو رہا ہوتا ہے نارمل ہے یہ اب وہ لوگ اب یہ ریسنٹ جو ریسرچ جو پبلش ہوئی ٹو کے اندر ان کے وہ لوگ جو فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر یہ پائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ڈائبٹک تھے شگر ڈائگنوز ہوئے ہوئے تھے ان کے اندر انسولین کا لیول کی سینسٹیوٹی بہت اچھی پائی گئی اس کے اندر ریسرچ کے اندر ہے کہ تیرہ دن مستقل جن لوگوں نے ایسا بروزہ استکامت کے ساتھ رکھا ہے کم اب پندرہ سے سولہ گھنٹے ڈائبٹک کے جو سمٹمس ہے وہ ریورس ہونے شروع ہوئے ایک دوسرا بلڈ پریشر جو ہے جن کا ان کنٹرول رہتا ہے اس کے اندر کنٹرول آئے گا تیسرا ایک ریسرچ اس کے اوپر کنڈکٹ ہوئی ہے تین بیماریاں بھی جو بہت کامنلی چل جو ہوتی ہیں شوگر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی بیماری ابھی ایک ڈاکٹر کا جو ریسرچ ابھی دوبارہ آگے اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے کی تھی ان پیشنٹس کے اوپر جو آلریڈی دوائیاں کھا رہے تھے ان کو پھر روزے کی, کی کیفیت کے اندر رکھوایا گیا فاسٹنگ کی طرف لے کے گئے تو الحمدللہ جب ان لوگوں نے ان کا قریب ڈیر سے دو ماہ کے دورانیے کے اندر ان کا فاسٹنگ کا دور شگر لیول بھی کنٹرول ہوا بلڈ پریشر بھی اور کولیسٹرول لیول بھی اور ڈاکٹر صاحب ابھی بھی اس کے حوالے سے بھی بھی پوچھیں گے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو نظام ہے ہاضمہ اور سٹریس لیول وغیرہ آ... روزہ رکھنے سے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جس سے فائدہ نہیں ہو تو وہ غلط ہوگا تمام کے تمام آرگنس جتنے بھی ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں بال لے لیں آپ کھال لے لیں جگر لے لیں پتا لے لیں آپ دل لے لیں خون لے لیں سب کے اندر فوائد موجود ہوتے ہیں فائدہ ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح لے سکتے ہیں آپ کے اگر فرض کریں کہ کوئی بھی مشین جو ہے وہ سارا سال سے چلتی رہی ہے چلتی رہیے اور اس کو ریسٹ کا کام نہیں مل رہا ہے تو ایک لمحے پہ آ کے اس کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے اسی طرح ہماری باڈی کی بھی مشین ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی ورکنگ کنڈیشن میں چل رہی ہوتی ہے جب آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں یا کام کاج دوسرے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے تمام کے تمام آرگنس جو ہیں باڈی کے جتنے بھی ہیں تمام کے تمام جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں فاسٹنگ میں ہوتے ہیں کہیں چودہ گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے کہیں بائیس گھنٹے کی کہیں اکیس گھنٹے کی اس طرح کی فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کا تمام سسٹم جو ہے ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے وہ کام نہیں کرنا پڑتا اس کو جو اس کو عام روٹین میں کرنا پڑتا ہے تو اس کی اگینسٹ کے اندر جب وہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے کریئٹو کام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ جگر کے اگر ہم ہیں تو اگر کم و بیش کم و بیش اگر اندازہ کہتے پانچ سو سے زائد کام ہے ہمارے باڈی کے اندر کام کرنے کے لیے جس میں نظام ہزم ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے جب خانا آپ ہزم کرنے والا کھانا ہاں ہزم کرنے والا اس کے انزائمز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں جو اس کو مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کھانا کھا ہی نہیں رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک پورشن کام کرنے کا کم ہو جاتا ہے تو اس کی پوزیشن کم ہو جاتی ہے تو جگر کے اندر دوسری چیزیں پروڈکشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ملٹی ویٹامنس وغیرہ ہو جاتے ہیں اسی طرح جب آپ جیسے سلمان بھائی نے کولیسٹرول کے حوالے سے بات کی جب آپ فاسٹنگ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں روزے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کو ڈیفینیٹلی انرجی تو چاہیے باڈی کو انرجی تو چاہیے اب وہ کہاں سے لے گا وہ جو آپ کے اندر فیٹس ہیں جو کولسٹرول ہے اسی کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کرتے اسی سے الرجی شروع کر دی بالکل اچھا یہاں حدیث اپنے پیش نظر رہنی چاہیے مرد چاہیے نظر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علی روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے صحت ہو جاؤ گے اب اس کا میڈیکل اس کو کس طرح وضاحت کر رہی ہے ہمارا تو بالکل عقیدہ ایمان نظریہ ہے کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا صلی اللہ وسلم وہ درست ہے اگر ہمیں اس کے فوائد نہیں ہوتے تو ہم ہی نے اس کو اس کے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا لیکن ان کی کنٹینیو ڈسکشن سنیں آپ ابھی تک جو میں نے سنی کہ وہ بالکل وہ اس کو بھوکا پیاسا اپنے آپ کو رکھتا ہے اور پھر آگے پیچھے بھی خیال رکھے گا نا بالکل کی جو سروے رپورٹ ہے اس کے اندر یہ مینشن ہے جن لوگوں نے پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے ان کے جو وزن کم کرنے کا جو ریشو تین سے آٹھ پرسینٹ ہے اور تین سے آٹھ پرسینٹ ہے مطلب جنہوں نے پورے مستقل رمضان روزہ رکھے آٹھ پرسینٹ لوگوں کا جو وزن گرا ہے وہ کم گرا ہے تھرٹی فائیو پرسینٹ تھرٹی فائیو پرسینٹ وزن کم ہوا ہے ریڈیوسا اب جب وزن ریڈیوس ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ پیشنٹ جو اب رسک پہ ہو گئے تھے دل کی بیماریوں کے ایک دوسرا بلڈ پریشر کے دو تو اس طرح کی بیماریوں کے جو پیشنٹ ہیں اگر ان کا فصن گر رہا ہوتا ہے تو ڈائبٹک بلڈ پریشر اور دیگر جو ہارٹ اٹیک کی بیماری ان کا رسٹ ان کو آلریڈی ریڈیوس ہو چکا ہے جبکہ وہ افطار و شہری کے ان یا اس کے علاوہ مطلب مغرب سے لے کر سہری تک میں اس پورے سیشن کے اندر یہ جو پورا ایک سیگمنٹ ہے اس کو یہ مطلب کہ وہ سلاٹ کے اندر یہ ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی کھانا یہ بھی کھانا تو اس کو ایک نارمل ڈائٹ کے ساتھ لے کر چلیں بالکل تبھی یہ سارے بینیفٹ میڈیکلی تو یہ عموماً ملے ہیں واٹر فاسٹنگ یعنی ان کو بھی اسی طریقے سے بارہ بارہ گھنٹے فاسٹ کروایا گیا ہے پانی بھی پہلے ہلکا پھلکا پانی دیا گیا لیکن اس طرح کی یہ والی مرغن غذائیاں اور اس طرح کی چیزیں نارمل جس طرح روز ہمارا گھر کا کھانا کھاتے ہیں اس طرح نارمل کھانا کھانے کے ساتھ جی اس طرح اگر روز کرتے ہیں اور اس کو ہم روزے میں لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بینیفٹ سا بیاں بات سنیں جی رمضان شریف کا مہینہ ہے اب بندے سارے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے اور گرمی بھی ہے دھوب بھی ہے پیاس بھی ہے تو آپ افطار میں اگر وہ کوئی اسپیشل انتظام کر لیتا ہے کوئی شربت وغیرہ بنا لیتا ہے یا کوئی میٹھا مشروب کسی اور طریقے سے بنا لیتا ہے یا چلے کوئی کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اپنے دسترخوان پہ رکھ لیتا ہے یا مزید کوئی اس کی ریفریشمنٹ کے لیے کوئی اور جو ڈیپ فرائی چیزیں ہوتی ہیں کچھ وہ دسترخوان پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ایک ذوق شوق میں بھی تو اضافہ ہو جاتا ہے نا جی نہیں ہو جاتا ہے وہ اس کو دے دیں ذوق و شوق میں اضافہ کرے یہ تو ہم ان کے لیے فوائد بیان کر رہے ہیں جو اپنے ذوق شوق کو مارتا ہے اس کے لیے فائدے ہیں جو اپنے ذوق شوق کی طرف بھاگتا ہے اس کے لیے پھر ہم یہ اتنی بینیفٹ نہیں بیان کر پا رہے ہیں کچھ تو کچھ ہم خود اپنی لیے سب کچھ لینے کے لیے تیار ہے وہ خود تلا ہوا کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ تمام لازمت جو افطار کے اندر کرتے ہیں لوگ تو اس چیز ذرا غور کر لیں کہ جب آپ خالی پیٹ کوئی چیز لیں گے Uh, میدے کے اندر ایون ٹھنڈا پانی بھی اگر ڈال دیتے ہیں جیسے آپ نے کولڈ ڈرنک کا یا چیلڈ واٹر کا نام لیا ہے تو وہ بھی ٹھنڈا پانی بھی ڈال دیتے ہیں نارملی بھی اگر ٹھنڈا پانی اپنی باڈی کے اوپر بھی ڈال دیں گے تو آپ کو ایک جھجری سی محسوس ہو جائے گی تو جب آپ اسٹمک میں جائے گا پانی وہ تو وہ اندر جو ویئنس ہوتی ہیں اس کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے اس کو سکڑ دیتا ہے ٹھنڈا پانی اس کو سکڑ جاتا ہے اندر جا کے جاتا ہے اور اندر سے پھر ایک اور نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس ٹمپریچر کو نارمل کرنے میں لگ جاتی ہیں یعنی کہ آپ کا سسٹم کسی اور سسٹم میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے ڈائجیشن نہیں ہوتی آپ کے نظام میں ہضم نہیں ہوتا وہ اس کو نارمل کرنے میں کام میں لگ جاتا ہے سر اسی وجہ سے میرے خیال سے رمضانوں کے اندر کانسٹیپیشن کیسز بالکل گیس کے بلوٹنگ کے کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں پیشنٹ تو آتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی وجہ سے پانی کھینچنے زیادہ نہیں ٹھنڈا پانی بھی کولڈ ڈرنک بھی آپ اس کے بعد اگر آپ تھوڑی سی وہ ہمدردی فرما دیں تو شاید ہو سکتا تھا خیر ہمدردی کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہمدردی ہی. اندر سلمان بھائی نے اشارہ کیا کانسٹیپیوشن کفس کے حوالے سے تو میرا ایک یہ ہے ذہن کے اندر کہ اگر رمضان المبارک کے اندر صحیح معنوں میں استار کرے گا اور فروٹس کے ساتھ استعمال کرے گا پورا مہینہ اگر وہ فروٹس کے ساتھ استعمال کرے گا اس کی کانسٹیپیوشن کف کی شکایت انشاءاللہ اللہ ختم ہو جائے گی کسی دوا کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ جو فروٹ آپ کے نظام ہضم میں جو چیز چاہیے ہوتی چاہیے ہوتی ہے ختم کرنے کے لیے وہ نارمل ڈائٹس میں ہم لوگ بہت کم لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سبزیوں کا رواج بہت کم ہے بہت کم لوگ کھاتے ہیں سبزیاں وغیرہ فروٹس کا استعمال بہت کم ہے ایون پانی جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم پراپر طریقے سے نہیں لیتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے ہمارا باڈی سیونٹی ایٹ پرسینٹ پانی سے بنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پانی کی صرف جب پیاس لگ رہی ہوتی تب ہم پانی پی رہے ہوتے ورنہ نہیں پی رہے ہوتے اب وہ پیاس ہمیں دن میں ایک ہی دفعہ لگے یا دو دفعہ لگے پیاس لگنے کا جہاں تک اگر حساب کتاب لگاتے ہیں جب باڈی کی 10 -20 باڈی کا پانی کم ہو جاتا ہے تب آپ کو کی پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو آپ وہ لیول پہ کم لانے کی ضرورت کیا محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کو لیول کو برابر رکھیں جب پانی کا لیول آپ کے باڈی کے اندر رہے گا تو نظام ہضم آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سبزیاں استعمال نہیں کرتے ہیں فروٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں رمضان کے اندر افطار کے اندر فروٹ کا استعمال दो شروع کر دیتے, رمزان دیتے رمزان ہیں رمضان کے اندر بہت اچھا موقع ہے ویٹ مانیٹرنگ کا جی وزن کم کرنے کا اپنی جو کرونک بیماری وہ ٹھیک کرنے کا بہت بہت وایا ملا ہے مدنی چینا ایک مہینہ ملا تقوا اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو درست کرنے کا سبحان اپنی کئی ایسی اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ بھی پھر بھگتے جاتے ہیں مگر اگر ہم یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ایک مڈ میڈیکلی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں اور اس میں آپ اللہ تبارک کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس پیارے انداز سے اس روزے کے ساتھ ہمیں کتنی مطلب کہ فوائد نصیب ہو رہے ہیں روزے کا ثباب ملا یہ جو بھوکا پیاسا کا جو ہمارے بدن اندر سے جو کام کر رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو یہ جو پروسیس ہے کہ آٹھ گھنٹے مطلب شروع کے آٹھ دس دن یہ پروسیس رہتا ہے پھر آٹھ دس دن یہ پروسیس رہتا ہے پھر آٹھ دس دن یہ پروسیس کی طرف ہم چلے جاتے تو وہ جو ایک پروسیس ہے پورے ایک مہینے کا اس پروسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے پورا جو پروسیس ہے نا انیشلی جیسے جب فاسٹنگ شروع ہوتی ہے روزہ ہم نے روزہ شروع کیا شروع کر دیا تو پہلے تو باڈی آدھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ اس ٹائم پہ کھانا ہے اس ٹائم پہ پیٹ بند کرنا ہے یا شروع کرنا ہے سب سے پہلے تو ایکلیمیٹائزیشن کا پروسیس کل ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کیامیٹائزیشن کا پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ پوری باڈی اس آپ کے جو سائیکل چینج ہوتی ہے اس سے اڈاپٹ کرتی ہے جو آپ کو ماحول ہے اس کے مطابق آپ کھاتے تھے اب اس ٹائم نہیں کھاتے شہری میں نہیں کھاتے تھے اب شہری آپ کرنے لگ گئے تو باڈی کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے پہلے یہ اڈاپٹ کرتا ہے یہ پورا اڈاپٹیشن کا پروسیس کل ہے پھر اس کے بعد ونس اس کو بھی تقریباً پانچ سے سات دن لگتے ہیں اڈاپشن پروسس کے بعد آپ کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے پورا باڈی ریکوگناز کرنے لگ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ ابھی کھانے کی سائیکل ہوگی اس ٹائم اٹھنا ہے اس ٹائم سونا ہے تو اگین ٹیک سات سے آٹھ دن لگ جاتے ہیں اس کے بعد سمجھ لیے کہ جو آخری کے جو دن آتے ہیں اس میں پوزیٹو افیکٹ پہلے تو وہ ایڈجسٹمنٹ آتے ہیں اس کے بعد ریپیرنگ کی adjustment طرف جاتے ہیں ریپیئرنگ یہ ڈے آپ فاسٹنگ شروع کرتے ریپیئرنگ اسی دنگ کیا ہے ہماری ریپیرنگ کی ہوتی ہے جیسے ابھی ہم جس ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ممکن ہے کہ ہَا کے اندر کوئی ٹاکسک مٹیریل ہو وہ اندر چلے بھی گیا ہوگا سانس کے تھرو چلے گیا ہوگا ہاتھ کے تھرو یا منہ کے تھرو اس جسم کے کسی بھی حصے میں جی بیٹھ سکتا جب میں نے اپنی باڈی کو اسٹیٹک اسٹیٹ میں لے کے آیا ہوں فاسٹنگ میں میری باڈی کو موقع ملا ہے کہ اس باڈی کے ٹاکسک مٹیریل جو, جو جمع ہو چکے ہیں یہ آٹوفیجی کا پورا پروسیس کہلاتا ہے یہ قدرتی نظام ہے جسم کے اندر کے جو غلط مادہ آ چکا ہے ٹاکسک کیمیکل ہے وہ آٹو فیجی کے تھرو جسم سے نکل جائے تو اس کو روزے کو اس کے بارے میں ریسرچ پڑ رہا تو یوں بھی کہا گیا ہے کہ ریبوٹ بٹن ہے باڈی کا اللہ اللہ کہ پورے سال میں اگر جیسے اگر آپ نے ایک ماہ کی فاسٹنگ کر لی تو ہم نے پورے سسٹم کو ریبوٹ کر دیا یہ ریسرچ میں اللہ زبارہ کیا کی ایک تخلیق انسان رب کریم کی ایک تخلیق انسان جس کا یہ ہمیں ظاہر نظر آتا ہے اگر ہم یہ چہرے پر غور کرتے ہیں تخلیق کے انسان کی جو تخلیق ہے تو خالی کے کائنات کے جب اس ہم دیکھتے ہیں اس انداز کو کہ رب کریم نے انسان کو بنایا ہے صرف ہم چہرے پر غور کرتے ہیں نا تو ہم سب کے چہرے پر جو چیزیں وہ سیم ہیں دو آنکھیں ہیں ناک دو نتن ہیں دو ہونٹ ہیں دانت ہیں رخسار ہیں پیشانی ہے ابرو ہے دو کان ہیں یہ تقریباً نا اس وقت ہم آپ کے سامنے اسکرین پر تین چار لوگ نظر آ گھر میں اپنے آپ کو دیکھ لیں ہمارے چہرے پر چیزیں سیم ہیں مگر سب کے نقشے الگ ہیں دکھتے سب الگ ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مطلب چہرے کے اندر بھی اتنے عجائبات ہیں اللہ اللہ کہ اس کا بیان کیا کیا جائے آئے آئے ایک ہاتھ کو دیکھیں صرف ہم ظاہری بدن کو دیکھتے ہیں نا تو بھی یہ ہاتھ یہ ہاتھ تو میرے مطلب ایک نوٹس ایک وہ بھی ایک دماغ ہے نا مجھے ہاتھ اٹھانا ہے جی جی تو میں دماغ میں بات جا رہی ہے وہ یہاں پر نوٹس کر رہا ہے پھر میرا ہاتھ ہل رہا ہے یہ بہت ساری چیزیں میڈیکلی تو پہ یہ چیزیں پروف ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انسان کی ایسی تکلیف فرمائی ہے کہ جب انسان کے اندر بندہ جیسے میڈیکل یا طب ہے جو یہ اندر جھانکتی ہے اور اس کے جب جسموں کی آنتوں کو نسوں کو پروسیس کو دیکھتے ہیں اور پھر جب یہ مہینہ جب اس پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ کیا مطلب جیسے مثال تو غیر مسلم ہے اگر غیر مسلم اس پر اسٹڈی کرتا ہے کیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو رب جن پر یہ مان جس رب پر یہ لائے اللہ وحد اللہ شریک پر انہوں نے اس رب نے ان پر ایک مہینے کی اس نے اتنے وقت کے لیے جو کھانے پینے پہ جو وہ رکھا ہوا ہے رکاوٹ ہے منع ہے تو وہ ریسرچ اگر جاتی ہے تو وہ غیر مسلم کو بھی اپیل کرتی ہے کہ یہ اس کے اندر اس انسان کے جسم میں کتنے فوائد اس رب کریم میں رکھے ہیں اور میں کہوں گا کہ اس کو دعوت ایمان دیتی ہے یہ میکنی کہ میکنی وہ میکنی ایمان لیا ہے کہ وہی رب ہے کیا بات <تصفح> بات اس میں سب ایک غیر ملکی یونیورسٹی تھی ان کے پروفیسرس کا ریسرچ تھا اور انہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ بھی کی تھی ایسے تو کافی ریسرچ موجود ہے ان لوگوں کی لیکن ان کا جو ایک انہوں نے آخر میں جو ایک ڈسکشن میں ایک پوائنٹ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹرس کو بجائے اس کے کہ کسی مریض کو فاقہ کروانے سے بہتر ہے روزہ رکھوا لیں کہ جتنا طبی فائدہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم کو اندرونی طور پر پہ پہنچتا ہے تو شاید کسی اور چیز سے نہیں پہنچتا یہ ان کے اپنے کلمات تھے نان مسلم تھے وہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے کمنٹس دی دی. دی. دی یہ دیے تھے آگے بڑھے صاحب دوسری توجہ اس پہ دلانی تھی روزے آج کل جو روزے کے اندر وہ لوگ جو سگریٹ تمباکو پان گٹخا اس چیز کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب سے ٹائم ہوتا ہے یہ کیونکہ جیسے یہ پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے تو یہ اوائڈنگ سٹیٹ کے اندر آ جاتا ہے کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہونے کے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک فزیکل ڈیپینڈنس یعنی اس کا جس جسمانی طور پر وہ عادی ہو جاتا ہے دوسرا سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس یعنی کہ وہ اس کو ذہن میں اس کی چیز کی صرف طلب رہتی ہے اب طلب جب استعار کا وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ طلب کی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو یہ پان گٹکا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ روزے کے فوراً بعد جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سیویئر کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہیں گی ایون کے جو میدے کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ السر کے پیشنٹ آپ کو مل رہے ہوں گے ہاسپٹل کے اندر ایسیڈیٹی السر اور ڈیوڈینل السر کے پیشنٹ اس میں جی سلمان بھائی آس کہہ رہے ہیں اگر ہم اس میں کہیں کہ روزہ انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے جی تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ ایک کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں اتنا صبر کر سکتا ہوں اتنا برداشت کر سکتا ہوں اپنے جی اندر یہ چیزیں چھوڑ سکتا ہوں میں جب وہ کانفیڈنس اس کا چودہ پندرہ گھنٹے کا اس کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کا کانفیڈینس اور تیس دن تک وہ کانفیڈنس لیول بہتر رہتا ہے اور اس کے بعد وہ برقرار رکھتے ہے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا اگر وہ چھوڑنا چاہے تو بہت آسانی سے چھوڑ سکتا ہے تو روزہ نفسیاتی طور پہ بھی لیول جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے خود خطمادی جو ہے وہ کافی حد تک بڑھا دیتا ہے انسان کا اسی طرح روزے کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دل کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں تو روزے میں دل کے اوپر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے ہیں اور اپنا نارمل روٹین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینےٹلی آپ کو انرجی تو چاہیے انرجی کہاں سے ملے گی آپ کو بلڈ سے ملے گی آپ بلڈ کہاں سے لے کر آئیں گے کھا تو رہے ہی نہیں ہیں پھر جو آپ کی بون میرو ہوتی ہے یعنی کہ گودا جو ہوتا ہے ہڈیوں کا وہاں سے بون میرو بلڈ کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے وہاں سے بلڈ یوز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو روزہ اگر دوسرے مانوں میں دیکھا جائے تو روزے سے خون کی پروڈکشن بھی بڑھتی ہے خون کی جو ہے نا آپ کی اگر جنگی میں خون کی کمی ہو تو ان میں خون کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے روزے کی کیفیت کے اندر تیسرا اگر کنی کو جن کو اگر خدا نخواستہ میدے کے مسائل ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جیسے السر کا تذکرہ کیا سلمان بھائی نے کہ پیپٹیک السر یا گڈیوڈین السر وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ بھی ہماری اپنے کھانے پینے کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اگر آپ روزے کو پراپر طریقے سے جو ایک اس کا طریقہ کار ہے اس طریقے سے آپ رکھیں گے تو آپ پرہیز کے ساتھ ساتھ جب آپ نارمل ڈائٹ لینا شروع کریں گے تو وہ بھی ان شاء اس میں بھی کافی حد تک بہتری ہوتی چلی جائے گی اسی طرح انسان میں ہو جاتی ہے کہ روزے میں انسان میں پن بہت آیا جاتا ہے چڑچڑے پن کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے جو وہ ظاہری طور پہ سامنے آتی ہے بولتے ہیں نا جو سگریٹ پان کھانے والے ہوتے ہیں سگریٹ والے بولتے ہیں ہم تو اس کے عادی ہیں اسی کو تو فیزیکل ڈپینڈنٹ بولتے ہیں اس میں روزے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے روزے تو بیسکلی آپ نے کانفیڈینس پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ تو ہمارا اپنا ایک نفسانی چیز ہوتی ہے کہ یار ہمارے کو اس کی طلب ہو رہی ہے یا اس کا کیا چیز ہو رہا ہے وہ چڑچڑا اپنے انسان کے اپنے اندر سے آتا ہے روزے کا اس سے کوئی بات تو بہت امپورٹنٹ ہے, ہے کہ روزہ آپ کے اندر اعتماد پیدا کر جیس کہ, جیس کہ آپ جیس جیس پیاس لے گی پانی نہیں پی رہے, کو بھوک لے کھانا نہیں کھا رہے اور آپ بہت سارے کاموں کو ترک کر کہ آپ کا روزہ ہے تو ایک کانفیڈینس آپ کے اندر روزے نے اسٹیبلش کیا ہے ڈیولپ کیا ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر جو بعض اخلاقی برائیاں ہیں یا اس طرح کی عادتیں ہیں کہ جو درست نہیں ہیں آپ ان پر بھی تھوڑا سا کیونکہ تو آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس طرف جائیں لیکن اگر جس طرح آپ کو پانی پینے کی خواہش کی اور آپ رک گئے اس طرح اگر اس, اچھا اسی دوران آپ سگریٹ سے بھی رکے اسی دوران آپ دیگر چیزوں سے بھی رکے جو آپ کو رکنا تھا تو آپ اسی کو تھوڑا کنٹینیو کریں کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی چیز کی ڈیمانڈ یا طلب آپ کی اور بڑھ جاتی ہو تو آپ وہ کہ نہیں میں رمضان میں اس کو چھوڑ دوں گا تو ایک مہینہ یہ ہماری مطلب کہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی عادتوں کو چھوڑنے کے لیے بھی اور بد اخلاقی اور ایک اس طرح کی بات چیزیں جو لت پڑ جاتی ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بھی یہ خوبصورت مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے جس کی آج انیسویں شب ہے اگرچہ ابھی وقت کم رہ گیا ہے لیکن اگر آپ آج سے اسٹارٹ لیں تو کیا جب کہ آگے آج کے دنوں میں کیونکہ آگے کا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہم پائیں گے اللہ زندہ رہے تو انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ عشرہ ہمارے لیے بہت مفید مزید ثابت ہو اور ہم کچھ مزید اپنی عادتیں درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں کالس نہیں لے رہے آج آپ جی لے, لے لیتے ہیں کال بھی لیتے میسیج بھی ہیں کال شامل کرتے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں مریم سلمان سے بول رہی ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم لوگ خالی میں کھجور کھاتے ہیں تو اس کے کچھ طبی فوائد دھیان کیجیے جی کھجور کھانے کے کوئی طبی فوائد ایک اور کال لے لیں وعلیکم و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ندیم التاری باب المدینہ کراچی حضور میرا مدنی معاشرے کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا روزے کی و وفائد کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے رمضان سے پہلے بلکہ ایک جن میں نے پہلے سے مجھے شوگر کی بیماری تھی اور بہت زیادہ یعنی تقریباً تین سو ساڑھے تین سو چار سو تک بھی تھا الحمد میں باقاعدگی سے روزہ رکھ رہا ہوں اب میں نے کل ہی شوگر چیک کرایا تو ماشاء اللہ میرا شوگر یعنی فائیو سکس تھا ماشاءاللہ روزے کے بڑے فوائد ہیں اللہ اللہ کریم آپ کو مزید صحت و تندرستی دے اور ہمارے جو دیگر رسول روزے رکھ رہے ہیں وہ روزے اسی طرح رکھیں کہ گناہوں سے بھی بچیں بد اخلاقی سے بچیں اور اس طرح کے کھانے پینے سے بچیں جو آپ کی صحت کو نقصان دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی روزے کی برکتیں اور فوائد دنیاوی اخروی حوالے سے بھی اور ظاہر و باتیں کے حوالے سے ہم خود محسوس کریں گے جی کھجور کھجور کے حوالے سے جو سب سے پہلا جو طبی فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ نے افطار میں کیونکہ فاسٹنگ میں ہوتا ہے اور اس وقت آدمی کا شوگر لیول بہت کم ہوتا ہے تو گلوکوز لیول اپنے اس میں کھجور میں گلوکوز لیول بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے تو جب آپ کھجور سے افطار کرتے ہیں تو جو آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے وہ کھجور کھانے سے شوگر لیول آپ کا ایک دم کنٹینیوسلی نارمل لیول پہ آ جاتا ہے اگر ہم اس میں کھجور کے اندر جو غذائیت ہے اگر اس کو ہم غور کریں گے تو اس میں پندرہ اشاریہ تین فیصد پانی موجود ہوتا ہے دو اشاریہ پانچ فیصد پروٹین ہوتا ہے اشاریہ فیصد چکنائی ہوتی ہے دو فیصد اجزا معدنی اجزا ہوتے ہیں تین اشاریہ نو فیصد ریشے ہوتے ہیں پچہتر اشاریہ آٹھ فیصد کاربوہائیڈریٹ اور تین سو سترہ کیلوریز ہوتی ہیں سو گرام کیلوریز کے, گرام خجور خجور کے خجور اندر سو گرام اندر. کے کھجور کے اندر تو اگر سو گرام کھجور اگر ہم دیکھیں گے تو میں خیال میں آج کل کے اگر جو موٹی کھجور ہوتی ہے چھ سات ہی بنے گی میرا ایک اندازہ یہی یہ ہے تو اگر سو گرام کھجور کھاتے ہیں تو آپ کو اتنی تین سو سترہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ایک وقت کی خوراک لے لی Oho. اچھی خاصی کیلریز بن جاتی ہیں تو آپ اگر وہ چیز لے لیتے ہیں تو آپ کا گلوکوز لیول بہت بہتر ہو جاتا ہے ایون آپ کو اچھی مقدار میں کیلریز بھی دو یا تین کھجور تو روٹین میں کھائی لیتا ہے آدمی تو اچھی کیلریز آپ کو اس میں مل جاتی ہے خجور کے اس میں یہ فائدے ہو جاتے ہیں تبدیلی جی دوسری کال کال وہ شامل ہو چکی اس میں ایک میسج ہے ہمارے پاس اس کو بھی شامل کرتے ہیں پہلا سوال تو انہوں نے یہ تعریف بھی کی ہے اللہ آپ کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر عطر لگائیں تو اس سے جنات آ جاتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے آپ عطر لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں ادھر لگایا کریں اس سے کوئی بات نہیں ہے بلکہ معلومات تو یہ ہے کہ جنات وغیرہ ہے نا وہ گندگیوں کی جگہ پر زیادہ ان کا پایا جانا بات ہوتا ہے اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے اور انشاءاللہ شاء سے مہکتے رہیں گے اور گھر بھی صاف ستھرا رکھیں گے اور اس کو بھی ماشاء ایک اچھے اندازہ رکھیں گے اللہ نے چاہا تو ان, ش... ان, ش... ان کے شروع سے بچے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں ایک اور آ... یہ سجیشن ہے آ... پنجاب تحصیل ضلع آ... شاہی وال ہڑپا سٹی چیک نمبر ایک سو چار سات آر آ... ان کا کہنا ہے کہ نگران شدہ سے عرض ہے کہ فلموں ڈراموں کے نقصانات اور سگریٹ اور دیگر نشہ آور چیزوں کے نقصانات آ... اور دیگر چیزوں پر بھی سلسلہ ہونا چاہیے ان کو بھی موضوعات میں شامل کریں انشاءاللہ ایک اور اللہ. سوال ہے ڈاکٹر صاحبان یہ بھی بتا دیں کہ کتنا پانی پینا چاہیے حسن تاری لیا پنجاب سے جی حضور بتا دیں پانی کی مقدار تو جو اگر نارملی دیکھا جائے تو آٹھ سے تقریباً بارہ گلاس ہوتی ہے آٹھ گلاس سے بارہ گلاس لیکن یہ آپ کے کام کرنے کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کا کام کرتے ہیں اگر آپ کوئی ورکنگ کنڈیشن ایسی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ہیومڈیٹی بہت زیادہ ہے نمی بہت زیادہ ہے یا گرمی بہت زیادہ ہے یا آپ سڑک پہ کوئی کام کرتے ہیں یا آؤٹ فیلڈ میں زیادہ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اگر نارمل روٹین میں لیتے ہیں تو کم سے کم آٹھ گلاس لینا چاہیے آٹھ سے بارہ گلاس ضرور پینا چاہیے پانی سادہ پینے چاہیے زیادہ ٹھنڈا پینا چاہیے یہ بھی پتا دیکھیں پانی اگر پانی انسان پیتا ہے پیاس بجانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے پیاس نہیں بجھتی اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹھنڈا پانی یوں پیاس نہیں بجاتا کہ جب آپ کے میدے میں جاتا ہے تو اس کو نارمل کرنے میں ہی میدا آپ کا <سؤال> کام میں لگ جاتا ہے اور وہاں سے پھر سیکریشن لگتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن مزید بڑھتی ہے کی اور مزید آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے <سؤال> <سؤال> تو اس کی وجہ سے ٹھنڈا پانی سے تو پیاس بھیجتی نہیں ہے کوشش کریں کہ نارمل پانی مٹکے کا پانی ہو دوا وغیرہ بھی جو ہے کیا استعمال جو کرتے ہیں سادے پانی سے لیں یا ٹھنڈے پانی سے نارمل پانی ہونا چاہیے بالکل بالکل چیلڈ پانی بھی نہیں ہونا چاہیے یکف پانی بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل نارمل جیسا مٹکے کا پانی ہوتا ہے یا نلکے کا پانی آپ لے سکتے ہیں اسے استعمال کرنا چاہیے وہ زیادہ فائدے مند رہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ نگران شرا بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں اور سلمان بھائی بھی اس کو اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں ہاتھ تو ڈاکٹر صاحب کی بھی رہنمائی ہے میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ کھانے کے کتنی دیر بعد پانی پینا چاہیے کیونکہ رمضان میں یہ مسئلہ ہارڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم قریب وقت میں سہری کرتے ہیں تو دس منٹ بعد پانچ منٹ بعد پانی پینا پڑتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے اس کا کچھ حل بتا دے جزاک ملا خیرہ حل بتائیے جلدی کر لیں جلدی کر لیں آدھے گھنٹے پہلے سہری کر لیں کل آدھے گھنٹے پہلے سہری کر لیں ہمارے سلمان میں دو ڈھائی بجے سحری کر لیتے ہیں اب تو کر رہے ہیں تو اب جلدی کر رہے ہیں اچھا شروع ہو جاتا ہے کام بچتے بچے دو ڈھائی بجے لگتا ہے دھن شروع ہوتا ہے ڈیڑھ بجے کے قریب قریب یعنی ایک پینتیس ایک چالیس پر اور پھر دو سو دو بجے تک شروع ہوتا ہے تو پھر آدھا پونا گھنٹہ نکل جاتا ہوگا نا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے وہی ہے کیوں مطلب اندر کی باتیں تو سہری جلدی کرا دینا چاہیے دو بجے ڈھائی بجے مطلب جن کے جیسے تین بجے روزہ بند ہو رہا ہے تو ڈھائی بجے تک سہری کر لیں یہی ہے جی اس میں لیکن اینڈ ٹائم پہ سہری ہوتی ہے سہلمان بھائی پریکٹس تو یہی ہے یہ تو وہی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو کمپلین یہ ہوگی کہ جب سوکھے اٹھتے ہوں گے ان کو ایک متلی کیفیت ریباؤنڈ ریفلکس اور ایک وہ تیزابیت کا سمٹم آتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہوگا یہ سمٹم تو آ رہے ہیں اگر کم سحری اور ہلکی سہری اور وقت سے پہلے رہیں گے تو علام تو ان کے لیے بہتر ہے مزید ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں سنان بھائی یہ اگر ہم اس کو جنرلائز لے لیں سحری نہ لیں گے کھانے کے بعد پانی پینا کیسا ہے ابھی تو اگر, اگر ہم کھانے با... کے بعد با... با... بھی اگر لیتے ہیں شہری کے بعد بھی لیتے ہیں تب بھی وہ مناسب نہیں ہے کہ کھانے کے فوراً بعد آپ پانی پیانے کے فوراً بعد تو پانی ویسے بھی نہیں پینا چاہیے طبی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے کھانے کے درمیان پی لیں کھانے سے پہلے پی لیں اس کے دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو خوراک میدے کے اندر کم جائے گی جب خوراک آپ کے میدے کے اندر کم جائے گی پانی زیادہ جائے گا تو آپ کی ڈائٹ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی آپ کو ویٹ ریڈیوز کرنے میں مدد ملے گی سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا وزن کم کرنا چاہیے دوسرا میدے کا اپنا ایک نا ایسیڈی کی انوائرمنٹ ہوتا ہے پی ایچ ہوتا ہے جب کھانا جاتا ہے تو ایسیڈیٹی میدے میں بڑھ جاتی ہے وہ اس کے لے کے کھانا ہزم کرنے کے لیے بیچ میں جب کھانا لیتے ہیں تو پانی جیسے جاتا ہے نا وہ تیزابیت کم ہوتی ہے یہی ایسڈ جو ہوتا ہے جو میدے کی دیواروں کو السر پیدا کر رہا ہوتا ہے کھانے پینے کی زیادہ اپنے چیزیں لیں تو پانی اگر بیچ میں لیں گے تو ایسیڈیٹی السر وغیرہ سے بچاؤ ممکن ہے کال دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام صفا کامران ہے میں زنجن نگر سے بول رہی ہوں شورہ میں نے سارے روزے رکھ لیے ہیں پس ایک ٹوٹ گیا تھا اور میں جب روزے رکھتی ہوں تو میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے اٹھنے کے بعد بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے ماشاء اللہ اللہ آپ کے روزوں کا آپ کو ثواب بھی دے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری بدنی منی کو یہ پرابلم ہے اس کا کوئی حل دے دیں <خف> اس میں بدنی مننی اگر دیکھیں کہ شہری میں کیا کھا رہی ہیں ذرا اس پہ غور کر لیں کہ کوئی ہیوی چیز تو نہیں لے رہی ہیں اور کھانے کے فورن بعد تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بالکل این ٹائم پہ اٹھ کر رہی ہیں اور کھا رہی ہیں اور فوراً سو رہی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی پرابلم کر رہا ہوگا دوسرا وہ درد جو صبح کے ٹائم ہوتا ہے وہ کتنی دیر تک رہتا ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اگر وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے تو اس میں ننانوے فیصد چانسیز یہ ہے کہ شہری کے معاملات کو سٹل کریں گے تو صحیح ہو جائے گا لیکن اگر وہ آگے پرسٹ کر رہا ہوتا ہے در صبح سے دوپہر کو بھی جا رہا ہوتا ہے یا شام تک رہ رہا ہوتا ہے تو بہتر ہے ڈاکٹر کو چیک کروا لے کوئی ایسا ڈسینٹری کا ایلیمنٹ نہ ہو مطلب آرتوں میں سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے بعضوں بعض جس کی وجہ تکلیف ہو جاتی ہے بچوں میں پانی کی ویسے سے یا کسی بھی ڈائٹ کی وجہ سے دماغ روزے کا کیا پڑتا ہے اس سے کچھ دماغ جیسے آپ نے کہا کہ حفظہ بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور فوائد ہوتے ہیں دماغ پر صاحب روزے کی کیفیت میں ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے بی ڈی ایف کہلاتا ہے جس کا کہلاتا ہے برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر نارملی یہ دماغ کے اندر پروڈیوس نہیں ہوتا جب فاسٹنگ سٹیٹ کے اندر دماغ ہوتا ہے یعنی دماغ کو پتا ہوتا ہے کہ میں فاسٹنگ میں ہوں تو یہ کیمیکل نکالنا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا کام یہ کرتا ہے نیورو جنریشن کا دا. نیورو جنریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ خلیے دماغ کے جو ختم ہو رہے ہوتے ہیں یا جن کا سائز کم ہو رہا ہوتا ہے یا ان کے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کیمیکل کی وجہ سے یہ سارے خلیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نارملی یہ پتا ہوتا ہے کہ برین جو ہے گرو نہیں کر پاتا یعنی اس کا سائز بڑھتا نہیں ہے اونلی فاسٹنگ ہے یعنی روزی کی کیفیت ہے جس میں یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے وہ خلیے جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں گرو ہوتے ہیں اور خراب خلیے دو تین قسم کی بیماریاں کرتے ہیں ایک تو کہلاتی ہے الزائمر ڈیزیز یہ 40 ایئرس کے بعد یعنی 40 عمر کے بعد یہ موسٹ کامن ہے یعنی ہر 40 عمر کے بعد جو بھی پیشنٹ ہوگا اس کو یہ ہونا ممکن ہے یہ پاسبلٹی ہے دوسری بیماری ہوتی ہے ہنٹنگ ڈیزیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دماغ کے ایریا ایسے ہوتے ہیں وہ اگر ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو جھٹکوں کا اس کے اندر پروبلم آ جاتا ہے پارکنسن ڈیزیز بھی ہے اس کے علاوہ جو ایک بیماری ہے ڈپریشن اینگزائٹی ہوتی ہے پرسنالٹی ڈس یہ سارے فیکٹرز بیماریاں جو ہیں جو روزے رکھنے کے بعد جو فاسٹنگ کے اندر یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جنریشن ہوتی ہے نیورونس کی ڈپریسو پیشنٹ اینزائٹی پیشنٹ اور الزہمر کے پیشنٹ کے لیے ان کا کم و بیش نائنٹی نائن ریزلٹ ہے روزے میں روزے میں اب تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک جام ہو گیا کہ نیو کی بات چلیے دماغ کی بات چلیے ڈاکٹر صاحب یہ بتائی کہ جو لوگ مطلب شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں بات بات تو گصہ آ جاتا ہے ان کا بھی کوئی دماغ سے تعلق ہے یا اس کا تعلق کسی اور مزاج سے ہے دماغ سے اس کا دماغ سے تعلق بھی ہے لیکن سارا پرسنالٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اچھا شخصیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی اس کا مطلب کوئی ہے کہ بیٹھے بیٹھے تو گھسا آ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے گھسا آ جاتا ہے سائکٹرک پیشنٹ بن گیا وہ تو پھر نفسیاتی مریض جیسے یہ سارا کیمیکل ڈسبیلنس ہوتا ہے دماغ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کو بیٹھے بیٹھے بلا وجہ غصہ آ رہا ہے تو اس کی ہو سکتا ہے کوئی سوشل پرابلم ہوں سائیکولوجیکلی جب آپ اس کی اسٹڈی کرنے جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے فیکٹرس ہوتا ہے ہم ایک مثالی معاشرہ ہمارا ایک سلسلہ ہے اس میں آج ہم نے آپ کے روزے کے طبی فوائد کو بھی لیا اور یہ کہ ہمارے اسلام بھائی جو روزہ نہیں رکھتے وہ روزہ رکھیں اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ مزید اس کو بہتر طریقے سے کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید ہم مطلب ہمیں ہمارا ایمان تازہ کرتی ہیں اس طرح کی باتیں تو لیکن اب یہ کہ گھروں میں جو غصے والا جو مزاج ہے کیا اس روزہ اس پر کوئی اثر انداز کرتا ہے جیسا ریلیکسیشن میں کافی فیکٹر ہے ابھی آپ کو جو لاس دو سلسلے پرانے جو سلسلہ مثالی شوہر کا اس کا اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا وہ آپ لوگ کر تو رہے تھے اس میں ہر تھرٹی ٹو سیکنڈ کے اندر ڈائیورس ہو رہی ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جو آپ نے مثالی شوہر کے نام سے سلسلہ کر رہے تھے اس میں مجھے دینی تھی اسٹیٹس ہر تھرٹی ٹو سیکنڈ میں ایک ڈائیورس ہوتی ہے تو آل اوور دا ولڈ ہر بتیس سیکنڈ میں ایک ڈائیورس ہے <سطح> تو روزانہ کی جو نا لاکھوں کی مقدار کے اندر ڈائیورس کا روز کی ایوریج ایک منٹ میں دو ہو گئی ایوریج ایک منٹ میں دو ڈائیوس ہے اور پھر ان کی جو ڈیٹیل اسٹڈی ریسرچ جو کی گئی ہے وہ فیملی ڈسپیوٹ تھے فیملی ڈسپیوٹ کے اندر بھی فائنینشیل ایشوز پھر میوچل ایشوز وہ جیسے مدنی پھول آپ بیان فرما رہے تھے تو سارے اسی سے ریلیٹڈ تھے یعنی وہ فیگر لے لیں گے ہر بتیس سیکنڈ میں ایک ڈائوس اور اس کا وجہ جیسے وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو فائنینشیلی ایشوز ہیں کہ تنگ دستی یا خرچہ پانی نہ ملنا اب گھر ٹوٹ جائے تو پھر کیا خرچہ پانی کو کیا کریں گے آپ اس لیے اگر گھر میں پریشانی ہے تنگ دستی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ آمدنی کم ہے تو آپس کے لڑائی جھگڑے کر کے آمدنی کبھی بھی نہیں بڑھتی دیکھا یہی گیا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ برد سے کام لیں اور ایک دوسرے کو ایک اپنے مطلب کہ وہ مدد ایک دوسرے کی کریں مورلی اور صبر کا ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں اور اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کر دیں تو ان شاء اللہ امید ہے کہ اس سے آپ کا گھر یہ محبت و پیار کا گہوارا بنے گا اور اس طرح کی چیزوں سے آپ اللہ نے چاہتے نجات پانے میں کامیاب ہوں گے کہ جس کو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا یہ بہت ایک شاکنگ نیوز ہے ہمارے لیے کہ ہر 32 سیکنڈ کے اندر ایک طلاق کا ہونا دنیا بھر کے اندر اور یہ زیادہ تر وہ ترقی یافتہ ممالک اس میں آپ کو زیادہ ملیں گے جن میں عورت کی آزادی کے زیادہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور انڈیپینڈینسی کے زیادہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور پرائیویسی کے بھی وہاں نعرے زیادہ لگائے یعنی فیملی اسٹرکچر وہاں پر اتنا زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتا کام نہیں کرتا وہ ہر کوئی بی بیوی کہتی ہے میں بھی تھوڑی آزاد ہوں تو شور کہتا میں بھی آزاد ہوں تو یہ آزادی کے نام پر بھی یہ آزادی ہو جاتے ہیں تو اسے اس طرح کا جو دنیا کا جو معاشرے ہیں ان میں پھر ایک نئی وہ خرابی پیدا ہو گئی کہ شادی سے پہلے مرد اور عورت دونوں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتی کیونکہ ڈائیوس کے اندر وہاں پر پینلٹیز بھی ہوتی ہیں اور ڈائیورس کے اندر وہاں پر کوئی حکومت گورنمنٹ کی ایسی کچھ قانون اور ریسٹرکشنس بھی ہوتی ہیں پھر وہ ایسی کمپلینٹس ہوتی ہیں اور ایسی فائر ہوتی ہے کہ وہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر مزاج اچھا کرنے کے اخلاق اچھا کرنے کے کردار اچھا کرنے کے اور ان کی طبیعتوں میں خوبصورتی اور بہتری پیدا کرنے کے بجائے ایک اور خرابی پیدا کی گئی وہ یہ کہ ٹھیک ہے شادی سے پہلے ایک اجنبی مرد اور عورت ساتھ رہ لیں انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیں اگر بنتی ہے تو ٹھیک جی ہے نہیں بنتے ٹھیک ہے مگر وہ اس بات کو فیل ہی نہیں کر رہے کہ میں رہی اس لیے رہوں کہ میں اس کو اپنے کنٹا سے متاثر کروں میں وہ مجھے اپنے کنٹار سے متاثر کرے تو وہاں پر تو وہ ایکچوئل ریئلٹی جو ریئل لائف ہے اس میں آنا ہی نہیں ریئل لائف آئے گی تب جب آپ نکاح کریں گے جب شادی کریں گے اور آپ وہ ریئلی آپ کا ہسبینڈ ہوگا شوہر ہوگا اور وہ ریئلی آپ کی وائف ہوگی کیونکہ وہ تو شادی سے پہلے تو وہ بولے جوس میں تو بنا کے دوں گا میں کر کے دے دوں گا تو وہ تو اپنے آپ کو ایک اچھا آدمی ثابت کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور ایک اچھی عورت ثابت کرنے کی کوشش کرے گی لیکن جب یہ دونوں نکاح کے رشتے میں آتے ہیں نا تب ان کی ایکچول اور ریل لائف کا سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ نیچرل سی چیز ہے پھر دوبارہ انگی ڈائورس ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شادی سے پہلے جو تھا وہ آدمی کی ڈر گیا وہ آدمی وہ چھوڑ تھا ہی نہیں وہ تو اجنہ بھی مر تھا اور وہ آپ کی بیوی تھی نہیں وہ تو اجنہ بھی عورت تھی وہ تو ساتھ رہے تو یہ ساتھ رہنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی نا اور پھر اس دوران وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ عمان تو اس طرح کے معاشرے سے اللہ تعالی یعنی اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں خوف خدا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اور جو روزے کے فوائد بیان ہوئے اللہ کریم ظاہری اور باطنی دونوں فوائد سے ہمیں مالامال فرمائے آئیے چلتے ہیں میلے سنت کی طرف